تیسری بات فرمائی کہ آپ مہمان نواز ہیں آپ کے پاس مہمان آ جائے اور مہمان نوازی بھی ایک عجیب صفت ہے یہ ہم نے غریبوں میں زیادہ دیکھی ہے بہ نسبت بالدانوں میں اس کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا تو وہ مہمان نواز بھی زیادہ ہوگا اس کا تعلق کندی کی احفیت کے ساتھ ہوتا ہے اور جس کی وہ کمپی کی افیت ہوتی ہے تو اللہ تاہ رخ اس کے مہمانوں کے لیے بندوبست بھی فرما دیں گے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیا مہمانوں کی آمد کا ذکر قرآن نے کیا ہے اور اس کے بعد ایک بات کی ہے جس کا بظاہر بھی اس جگہ جوڑ نہیں ہے کہ ابراہیم کے پاس مہمان آئے آگے مہمانوں کے ساتھ بات چیت کا ذکر ہے لیکن کہا کہ حنید اور ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے اپنے گھر میں کوئی بچڑا تھا اس کو ذبح کر کے بون کر لیا ہے اور مہمانوں کو جانتے بھی نہیں جا کہ کے قرآن نے اور کتنی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اور مہمانوں کی آوت پر ان کو ذمہ کرنے کا کوئی ایسا رواج نہیں ہے ہمارے اربوں میں تھا اور اسے پیچھے زمانوں میں تھا کہ کہا کہ ان کے سامنے بچڑا بھون کے لے آئے رکھ دیا सामने खाना کھانا کھانے کے بعد ان سے پوچھا کہ تم کون ہو میں <تصفيق> تو تمہیں نہیں جانتا کہ آپ کون تھا تعارف کرائے لیکن کھانا ان کو پہلے کھلا چکے تھے یہ نبیوں کا طریقہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید تلب فرمایا کہ <تصفيق> اور دیکھیں یہ بات فرما رہی ہیں جو مکے کے زمانے کی اہلیہ صحافہ ہیں اور مکے کا دور انتہائی تندرستی کا دور تھا مدینہ کا دور کی تندرستی کا دور تھا مدین کے زمانے میں حضرت باقی نکاح ہیں یہ سارے حضرت علیجت القبرا کے بعد فرمائے تو یہ تو مکیہ کے زمانے کا بیان ہے اور مدینہ مدینہ کا دور جو کہ فراخی کا دور تھا جو مال دنیمت کا زمانہ تھا جو جنگوں میں فتوحات کا زمانہ تھا اس زمانے کی اہلیہ صاحبہ معاشا سے دکھا فرماتی ہیں اپنے گھر کا حال بیان فرماتی ہیں اور آپ مجھے بتائیں کہ آج پنڈی کے کس گھر کا یہ حال ہے کس مزدور کے گھر کا کسی دہاڑی دار کے گھر کا یہ حال نہیں ہوگا کہ ہمشہ فرماتی ہے کہ دو دو مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہا نہیں تھا تو دو مہینے آج کس سے گھر چولہا نہیں چلتا آپ نے آج تک ایسا کوئی گھر دیکھا چاہے وہ بے شک چوک پہ بیٹھے مزدور کا گھر چولہا چاہے وہ گھروں میں کام کرنے والے لوگوں کا گھر دو. کمزور معیشت کمزور والا ہو اس کے گھر میں بھی دو مہینے کا لاگا چولہے کا کسی گھر نہیں ہے صحابہ تعجب سے بات کے لوگوں نے پوچھا کہ اما دو مہینے چولہ نہیں جلتا تو گزارا کیسے ہوتا فرمایا کھجور پر ہو پانی کا کھجور پر ہو پانی اس پر اللہ کے رسول کی معیشت کتنی تھی کیوں تھی اتنی اللہ تعمر کے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں عمر کے ان پہاڑ کو سونے کا بنا دوں آپ کے لیے آپ کے ساتھ چلیں گے جہاں پر بھی آپ چاہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جس قسم کا پیاری زندگی پسند کیا یہ اس لیے بھی ہے دیگر وجوہات کے آج کوئی شخص اسلام پر عمل نہ کرنے کا یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ میں غریب ہوں غریب سے غریب انسان اس کی معیشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت سے زیادہ ہے کے. تو اسمعي الشاتبي فرمى قال تخل